سور مائدہ المائدہ نام اس سورت کا نام پندرہویں رکو کی آیت ہل یستتی رب کا ضلع علئی مدت مینت سما کے لفظ معخوص ہے قرآن کی بیشتر سورتوں کے ناموں کی طرح اس نام کا بھی سورت کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے محض دوسری صورتوں سے ممیز کرنے کے لیے اسے علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے زمانہ نزول سورت کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سلح ہدیبیہ کے بعد چھ ہجری کے اواخر یا سات ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے ضیقا چھ ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم چودہ سو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے مگر کفار قریش نے عداوت کے جوش میں عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا اور بڑی رد و قد کے بعد یہ بات قبول کی کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب بتائے جائیں تاکہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے اور دوسری طرف انہیں تاکید کی جائے کہ دشمن کافروں نے ان کو عمرے سے روک کر جو زیادتی کی ہے اس کے جواب میں وہ خود کوئی نارواز زیادتی نہ کریں اس لیے کہ بہت سے کافر قبیلوں کے حج کا راستہ اسلامی مقبوضات سے گزرتا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس طرح انہیں زیارت کعبہ سے روکا گیا ہے اسی طرح وہ بھی ان کو روک دیں یہی تقریب ہے اس تمہیدی تقریر کی جس سے اس صورت کا آغاز ہوا ہے آگے چل کر تیرویں رکو میں پھر اسی مسئلے کو چھیڑا گیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے رکو سے چودہ رکو تک ایک ہی سلسلہ تقریر چل رہا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین اس صورت میں ہم کو ملتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی دور کے معلوم ہوتے ہیں بیان کے تسلسل سے غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ پوری صورت ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہوگا ہو سکتا ہے کہ متفرق طور پر اس کی بعض آیات بعد میں نازل ہوئی ہوں اور مضمون کی مناسبت سے ان کو اس صورت میں مختلف مقامات پر پیوست کر دیا گیا ہو لیکن سلسلہ بیان میں کہیں کوئی خفیف سا خلا بھی محسوس نہیں ہوتا جس سے یہ قیاس کیا جا سکے کہ یہ صورت دو یا تین خطبوں کا مجموعہ ہے شانِ نزول سورہ آل عمران اور سورہ نسا کے زمانائے نزول سے اس سورت کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ عہد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینے کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا یا اب یہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک دوسری طرف حدود شام تک تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکے کے قریب تک پھیل گئی عہد میں جو زخم مسلمانوں نے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کے بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا وہ زخمی شیر کی طرح بفر کر اٹھے اور تین سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیوں کا سمرہ یہ تھا کہ مدینے کے چاروں طرف ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا مدینے پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے استی سال ہو گیا اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینے کی حکومت کے باج گزار بن گئے اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کوئی شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتی اب اسلام محض ایک عقیدہ اور مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عمل اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدے اور مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں دخل انداز نہ ہونے دیں پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی اخلاق معاشرت تمدن ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز با جماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا نکاح اور طلاق کے قوانین پردہ شرعی اور استیزان کے احکام اور ذنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی مسلمانوں کی نشست و برخواست، بول چال کھانے پینے وضاقت اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے پھر کبھی ان میں آ ملیں گے سلح ہدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی اس رکاوٹ کو ہدیبیا کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کے حدود میں امن میسر آ گیا بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں چنانچہ اس کا افتتاح نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ایران روم مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے دائی خدا کے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے مباحث, مباحث یہ حالات تھے جب سورہ معیدہ نازل ہوئی یہ صورت حزب زیل تین بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے نمبر ایک مسلمانوں کی مذہبی تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایات اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تعرض کا حکم دیا گیا کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کے قطعی حدود قائم کئے گئے اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی وضو اور غسل اور تیمم کے قائدے مقرر کیے گئے بغاوت اور فساد اور سرخا کی سزائیں متعین کی گئیں۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید چند دفات کا اضافہ کیا گیا 2. مسلمانوں کو نصیحت اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے مظلومی کا دور خاتمے پر تھا اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں قدم رکھ رہے تھے اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں۔ اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نسارا کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں نمبر تین یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگی آ گئی تھیں اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کیا گیا اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے نیز چونکہ سلح ہدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے ہمسایہ ممالک میں سے جو قومی بت پرست اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرقین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکہ میں نازل ہو چکے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اوفو بالعقوب التلکومت الام اللہ میتھلا کم غیر تم حرم ان کم میوری اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو یعنی ان حدود اور قیود کی پابندی کرو جو تم پر عائد کی گئی ہیں تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے انعام یعنی مویشی کا لفظ عربی زبان میں اونٹ گائے بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے اور بہیما کا اطلاق ہر چرنے والے چوپائے پر ہوتا ہے مویشی کی قسم کے چرندہ چوپائے تم پر حلال کیے گئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب چرندہ جانور حلال ہیں جو مویشی کی نوعیت کے ہوں یعنی جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں حیوانی غذا کے بجائے نباتی غذا کھاتے ہوں اور دوسری حیوانی خصوصیات میں مویشیوں سے مماثلت رکھتے ہوں اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے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 اوہل لا, لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا شرام ولا القلائد وَلَا الْهَدِيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا, يبتغون فضلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا ول یری مشن انومی کمل وَلَا ہومی اتو وتو برتنوشمیلو اللہ ان اللہ شدید العقاب اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہو وہ اس کا شعار کہلائے گی کی کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے سرکاری جھنڈے فوج اور پولیس وغیرہ کے یونیفارم سکے نوٹ اور اسٹام حکومتوں کے شاعر ہیں گرجا اور قربانگاہ گاہ اور سلیب مسیحیت کے شاعر ہیں چوٹی اور زنار اور مندر برہمنیت کے شاعر ہیں کیس اور کڑا اور کرپان وغیرہ سکھ مذہب کے شاعر ہیں ہتوڑا اور درانتی اشتراکیت کے شعار ہیں یہ سب مسلک اپنے اپنے پیروں سے اپنے اپنے شاعر کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں اگر کوئی شخص کسی نظام کے شاعر میں سے کسی شاعر کی توہین کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ در اصل اس نظام کے خلاف دشمنی رکھتا ہے اور اگر وہ توہین کرنے والا خود اسی نظام سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا یہ فیل اپنے نظام سے ارتداد اور بغاوت کا ہمانی ہے شاعر اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک و کفر اور دہریت کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہو حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو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 تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو چونکہ کفار نے اس وقت مسلمانوں کو کعبے کی زیارت سے روک دیا تھا اور حج تک سے مسلمان محروم کر دیے گئے تھے اس لیے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرتے ہیں ان کو ہم بھی حج سے روک دیں اور زمانہ حج میں ان کے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیں مگر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں اس خیال سے باز رکھا نہیں جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو اللہ سے ڈرو اس کی سزا بہت سخت ہے ارم چار کمئی تتو ملح ملخی زیر عمل غیر اللہ بھی المنق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 الؤ م اسلین کف دیکم تول کمنکم نمتی وی تولسل دین فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخْنَصَتٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِئِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر زباہ کیا گیا ہو وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر زباہ کر لیا اور وہ جو کسی آستانے پر زباہ کیا گیا ہو اصل میں لفظ نصب استعمال ہوا ہے اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو ہماری زبان میں اس کا ہم معنی لفظ آستانہ یا استھان ہے جو کسی بزرگ یا دیوتا سے یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو ایسے کسی آستانے پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو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 ہماری زبان میں بھی آج کا لفظ زمانہ حال کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے یعنی اب تمہارا دین ایک مستقل نظام بن چکا ہے اور خود اپنی حاکمانہ طاقت کے ساتھ نافذ و قائم ہے کفار اس طرف سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اسے مٹا سکیں گے اور تمہیں پھر پچھلی جاہلیت کی طرف واپس لے جائیں گے لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو یعنی اس دین کے احکام اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے میں کسی کافر طاقت کے غلبے و قہر اور در اندازی و مزاحمت کا خطرہ تمہارے لیے باقی نہیں رہا ہے اب تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے احکام کی تعمیل میں اگر کوئی کوتا ہی تم نے کی تو تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہوگا جس کی بنا پر تمہارے ساتھ کچھ بھی نرمی کی جائے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے دین کو مکمل کر دینے سے مراد اس کو ایک مستقل نظام فکر و عمل اور ایک ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا تفصیل موجود ہو اور ہدایت و راہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے نعمت تمام کرنے سے مراد نعمت ہدایت کی تکمیل کر دینا ہے اور اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری اطاط و بندگی اختیار کرنے کا جو اقرار کیا تھا اس کو چونکہ تم اپنی صحیح و عمل سے سچا اور مخلصانہ اقرار ثابت کر چکے ہو اس لیے میں نے اسے درجۂ قبولیت عطا فرمایا ہے اور تمہیں عملاً اس حالت کو پہنچا دیا ہے کہ اب فی الواقع میرے سوا کسی کی اطاعت و بندگی کا جوا تمہاری گردنوں پر باقی نہیں رہا اب جس طرح اعتقاد میں تم میرے مسلم ہو اسی طرح عملی زندگی میں بھی میرے سوا کسی اور کے کے مسلم بن کر رہنے کے لیے کوئی مجبوری تمہیں لاحق نہیں رہی ہے لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر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 اللہ، ان اللہ سریع الحساب لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں پوچھنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ انہیں تمام حلال چیزوں کی تفصیل بتائی جائے تاکہ ان کے سوا ہر چیز کو وہ حرام سمجھیں جواب میں قرآن نے حرام چیزوں کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد یہ عام ہدایت دے کر چھوڑ دیا کہ ساری پاک چیزیں حلال ہیں اس طرح قدیم مذہبی نظریہ بالکل الٹ گیا قدیم نظریہ یہ تھا کہ سب کچھ حرام ہے بجز اس کے جسے حلال ٹھہرایا جائے قرآن نے اس کے برعکس یہ اصول مقرر کیا کہ سب کچھ حلال ہے بجز اس کے جس کی حرمت کی تصریح کر دی جائے حلال کے لیے پاک کی قید اس لیے لگائی کہ ناپاک چیزوں کو حلال ٹھہرانے کی کوشش نہ کی جائے رہا یہ سوال کہ اشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں اصول شرح میں سے کسی قاعدے کے ماتحت ناپاک قرار پائیں یا جن چیزوں سے ذوق سلیم کراہت کرے یا جنہیں مہذب انسان نے بالموم اپنے فطری احساس نظافت کے خلاف پایا ہو ان کے ماسوا سب کچھ پاک ہے اور جن شکاری جانوروں کو تم نے صدھایا ہو جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو شکاری جانوروں سے مراد کتے چیتے باز شکرے اور تمام وہ درندے اور پرندے ہیں جن سے انسان شکار کی خدمت لیتا ہے سدھائے ہوئے جانور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا شکار کرتا ہے اسے عام درندوں کی طرح پھاڑ نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑ رکھتا ہے اسی وجہ سے عام درندوں کا پاڑا ہوا جانور حرام ہے اور سدائے ہوئے درندوں کا شکار حلال البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو یعنی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہو اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے اس کے بعد اگر شکار زندہ ملے تو پھر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر لینا چاہیے اور اگر نہ ملے تو اس کے بغیر ہی وہ حلال ہوگا کیونکہ ابتدان شکاری جانور کو اس پر چھوڑتے ہوئے اللہ تعالی کا نام لیا جا چکا تھا یہی حکم تیر کا بھی ہے اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی اہل میب توامل ات بہل و پام مل میل مین اکت مِن کبلیم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 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اہلِ کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے اہلِ کتاب کے کھانے میں ان کا زبیحہ بھی شامل ہے ہمارے لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی چھوت چھات نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ لیکن یہ عام اجازت دینے سے پہلے اس فقرے کا اعادہ فرما دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر پاکی اور تہارت کے ان قوانین کی پابندی نہ کریں جو شریعت کے نقطۂ نظر سے ضروری ہیں یا اگر ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہوں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے مثلاً اگر وہ اللہ کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کریں یا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیں تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں نکاح کی اجازت صرف انہیں کی عورتوں سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ محسنات یعنی محفوظ عورتیں ہوں یعنی آوارا نہ ہوں اور بعد کے فکرے میں یہ تنبیح بھی کر دی گئی ہے کہ یہودی یا عیسائی بیوی کی خاطر ایمان نہ کھو بیٹھنا بشرتی تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی زائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیا ہوگا یا ایوہا الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو جوہکم و الى المرافق ارجوکم الل وم جہ وَإِن وئ کب اوان سخج اہد کنج اہد کول مخلت ج أَوَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ مُّصْغًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ کم والی اتم من امت ہوں الیکم لم تشکر اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں تک دھو لیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس حکم کی جو تشریف فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے منہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے بغیر اس کے منہ کے غسل کی تکمیل نہیں ہوتی اور کان چونکہ سر کا ایک حصہ ہیں اس لیے سر کے مساح میں کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا مساح بھی شامل ہے نیز وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے تاکہ جن ہاتھوں سے آدمی وضو کر رہا ہو وہ خود پہلے پاک ہو جائیں اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص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 اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے شاید کہ تم شکر گزار بنو نعمت اللہ علیہ اسکول تم سن ولی الله علیم اس خود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 الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء وَلَا دین خو مین لوہ دل کس ول یا جل اللہ تلوں دلو الله, الله خبیر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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں یا ایوہ امن کور چل مکم مک مب سو ارکی ہوں سکھ دہت کال فلیہ وکل م اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جسے جس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے خاص خاص صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے لیکن این وقت پر اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ دعوت پر تشریف نہ لے گئے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے منهم عشر نقيبا وقال الله معكم نیب اقمتم ما کم لو تی برسلي وعزرتموهم تم سلیم پر تمہر بن حسن لوک عَنكُمْ لوک فرم سے دخل نمجن کم جنگ کم فقول اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں بارہ نقیب مقرر کیے تھے نقیب کے معنی نگرانی اور تفتیش کرنے والے کے ہیں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اور اللہ تعالی نے ان میں سے ہر قبیلے پر ایک ایک نقیب خود اسی قبیلے سے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں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 سواؤ سبیل اس شاہراہ کو کہتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ بنا دی گئی ہو ہوا سے گم کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شاہراہ سے ہٹ کر پگڈنڈیوں میں بھٹک جائے فبما نقضهم یو ہری پولی مہی ون سو دکھا فنہ مفنی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 نی مما فرسو به فاغرينا بينهم فر والبغضاء گلب يوم میلٹی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 مما كنتم, تخفون من يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے جن کے کھولنے کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب نوری بھی اتنی مست جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے ازن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے مسیحب نو ابد میال ملک وَمَا ابد يَخْلُقُ مخلوق مش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 کوئی بندہ اس بنا پر خدا نہیں بن جاتا کہ اللہ نے اسے غیر معمولی طور پر پیدا کیا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بل أَنتُمْ بشر من من خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعلیہ المصیر یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے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 اہ لینکم لینسولی من بشير ولا نذير قدیل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اگر تم نے اس بشیر و نظیر کی بات نہ مانی تو یاد رکھو کہ اللہ قادر و توانا ہے ہر سزا جو وہ تمہیں دینا چاہے بلا مزاحمت دے سکتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ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 يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے مراد ہے فلسطین کی سرزمین جو اس وقت سخت مشرق اور بدکار قوموں سے آباد تھی بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالی نے ان کے لیے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو پیچھے نہ ہٹو ورنہ نہ کام و نہ مراد پلٹو گے موس انفی ہے قوم جب برین و, لن و لن حتى يخرجوا منها ان لن دل حت یخ فنح فلون انہوں نے جواب دیا ایموسا وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں ہم وہاں ہر گز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں لینا پولا ہل مدو لو فاللہ فت وکل انی ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا ان دونوں بزرگوں میں سے ایک حضرت یوشے بن نون تھے جو حضرت موسا علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ ہوئے دوسرے حضرت کالب تھے جو حضرت یوشے کے دستراست بنے چالیس برس تک بھٹکنے کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے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 موسم تو ابو کا فکاتلا ان لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسا ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس پر موسا نے کہا اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے محرم اور اللہ نے جواب دیا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 اب اس سے بہت زیادہ سخت سزا محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے مقابلے میں باغیانہ روش اختیار کر کے پاؤ گے إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو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 اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو میں ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے قتل ہونے کے لیے بیٹھ جاؤں گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے قتل کے درپیہ ہوتا ہے تو ہو میں تیرے قتل کے درپیہ نہ ہوں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں انی ارید ان تبوء بإثمی وإثمك فتکون من أصحاب وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 میں اس قو جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا یہاں <سلامت> <سلامت> اس واقعے کا ذکر کرنے سے مقصد یہودیوں کو ان کی اس سازش پر ملامت کرنا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کو قتل کرنے کے لیے کی تھی دونوں واقعات میں مماثلت بالکل واضح ہے یہ لوگ بھی حسد کی بنا پر حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے اور آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے بھی حسد کی بنا پر ہی اپنے بھائی کو قتل کیا تھا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 فنم کوتل سجمی اہیہ فک ام سجمی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 کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی مگر ان کا یہ حال ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں ان... نمزینس أن يقتلوا أن يقتلوا أَوْ ابد أَوْ کتلو او کولو سلبو اوں أَوْ کپا دن خلف ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی ہو اور خدا اور رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام سوال کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو فقہائے اسلام کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلح ہو کر اور جتھا بندی کر کے زنی اور غارت گری کریں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں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 سول نظام کو درہم برہم کرنے یا الٹنے کی کوشش چھوڑ چکے ہوں اور ان کا بعد کا طرز عمل ثابت کر رہا ہو کہ وہ امن پسند متی قانون اور نیک چلن انسان بن چکے ہیں اور اس کے بعد ان کے سابق جرائم کا پتہ چلے تو ان سزاؤں میں سے کوئی سزا ان کو نہ دی جائے گی جو اوپر بیان ہو چکی ہیں البتہ آدمیوں کے حقوق پر اگر کوئی دسترازی انہوں نے کی تھی تو اس کی ذمہ داری ان پر سے ساقت نہ ہوگی مثلاً اگر کسی انسان کو انہوں نے قتل کیا تھا یا کسی کا مال لیا تھا یا کوئی اور جرم انسانی جان و مال کے خلاف کیا تھا تو اسی جرم کے بارے میں فوجداری مقدمہ ان پر قائم کیا جائے گا لیکن بغاوت اور غداری اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا کوئی مقدمہ نہ چلایا جائے گا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو یعنی ہر اس ذریعے کے طالب اور جویاں رہو جس سے تم اللہ کا تقرب حاصل کر سکو اور اس کی رضا کو پہنچ سکو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے ان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 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ بوم وہ چاہیں گے کہ دو زخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا سرقے کا اطلاق صرف اس فیل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں کرے ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور معتبر روایات کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے عہد مبارک میں ڈھال کی قیمت دس درہم ہوتی تھی اور اس زمانے کے درہم میں تین معاشا ایک رتی کا پانچواں حصہ چاندی ہوا کرتی تھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے گی مثلاً پھل اور ترکاری کی چوری کھانے کی چوری حقیر چیزوں کی چوری پرندے کی چوری بیت المال کی چوری مطلب یہ کہ اس طرح کی چوریوں میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب چوریاں ماف ہیں یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے بنی غلحت انفور الحیم پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا صالح بندہ بن جائے وہ اللہ کے غذب سے بچ جائے گا اور اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو دے گا لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جن کی بنا پر اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس میں بدستور موجود رہی اس وجہ سے وہ اللہ کے غذب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا اسی لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کر لے کیونکہ نفس کی پاکی عدالتی سزا سے نہیں صرف توبہ اور رجوع اللہ سے حاصل ہوتی ہے اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ألم تعلم أن... لو لمن ویوالشم یش او فی رش ودی کیا تم نہیں جانتے ہو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 کوتی ف می یری دلو لَمْ میم مہیش الین دلو عیوپیہ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِذٍّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اے پیغمبر تمہارے لیے باعث سے رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو مو سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے یا وہ ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کے جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو یعنی جاہل عوام سے کہتے ہیں کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم بھی یہی حکم تمہیں بتائیں تو اسے قبول کرنا ورنا رد کر دینا جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی طرف سے کسی کے فتنے میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالی کسی قسم کے برے میلانات پرورش پاتے دیکھتا ہے اس کے سامنے پی در پی ایسے مواقع ہے جن میں اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے اگر وہ شخص ابھی برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا ہے تو ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے اور اس کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ ابھر آتی ہیں لیکن اگر وہ برائی کی طرف پوری طرح جھک چکا ہوتا ہے اور اس کی نیکی اس کی بدی سے اندر ہی اندر شکست کھا چکی ہوتی ہے تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ اور زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے یہی اللہ تعالی کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کے کسی خیر خواہ کے بس میں نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا سمعون للكذب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 یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر مبنی تھے اس وجہ سے ان کا نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی عدالت میں آنا ضروری نہ تھا لیکن جن معاملات میں وہ خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے ان کا فیصلہ کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے پاس اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں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 اور پھر یہ اس سے منہ مو موڑ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے انفیح ہوں ٹم بھن بھون اصل مولیونیحبانی و نو سوہد هم الْكَافِرُونَ ہم نے تو نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی سارے نبی جو مسلم تھے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 نفس بالنفس والعين بالعين نیل آئی نیول بل والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو جوح له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 ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تین حکم ثابت کیے ہیں ایک یہ کہ وہ کافر ہیں دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں اور تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے اور جو اے تقادن حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر مگر ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے وہ تمام معاملات میں کافر ظالم اور فاسق ہے اور جو بعض معاملات میں متی اور بعض میں منحرف ہے اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم و فسق کی آمیزش ٹھیک ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے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 ولا تتبع عما جاءك مِنَ اک میل جل می کاروں مج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 پھر اے نبی ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اگرچہ اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت پر باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے بجائے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا اس سے یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی سب کی سب فی اصل ایک ہی کتاب ہیں۔ ایک ہی ان کا مصنف ہے اور ایک ہی ان کا مدہ اور مقصد ہے ایک ہی ان کی تعلیم ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے نوئے انسانی کو عطا کیا گیا فرق اگر ہے تو عبارات کا ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف مقاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئیں قرآن کو الکتاب کا محافظ اور مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمام برحق تعلیمات کو جو پچھلی کتب آسمانی میں دی گئی تھی اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے اب ان کی تعلیمات برحق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے گا لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو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 اہم وحدین بابئی من زلو فل فالم ان میری دوں اِبادی لو نو بیم وَإِنَّ مِّنَ النَّاسِ <لَفَاسِقُون> پس اے نبی تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کر پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے پھر اگر یہ اس سے منہ مو موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں اف حکمل حکمل قومی اگر یہ خدا کے قانون سے منہ مو موڑتے ہیں تو پھر کیا جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے کیونکہ اس کی طرف خدا نے رہنمائی کی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے اور اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے جاہلیت کا طریقہ ہے عرب کے زمانے قبل از اسلام کو جاہلیت کا دور اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں علم کے بغیر محض وہم یا قیاس و گمان یا خواہشات کی بنا پر انسانوں نے اپنے لیے زندگی کے طریقے مقرر کر لیے تھے یہ طرز عمل جہاں جس دور میں بھی اختیار کیا جائے اسے بہرحال جاہلیت ہی کا طرز عمل کہا جائے گا حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے اونیا بعض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 تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے یقینا اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے تتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشا یقولون نخشا ان تصيبنا دائره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 اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے سب امال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے ائی دین امنو میں من چکد مینی ہی فصوں فل ہوں بھی قوم فَسَوْفَ فی اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذلة على, أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے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 اس کا رسوخ و اثر اس کا مال اس کا جسمانی زور کوئی چیز بھی مسلمانوں کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو مسلمان اپنے درمیان اس کو ہمیشہ ایک نرم خو رحم دل ہمدرد اور حلیم انسان ہی پائیں کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی دینداری کے خلوص اصول کی مضبوطی سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کی مانند ہو کہ کسی طرح اپنے مقام سے ہٹایا نہ جا سکے وہ اسے کبھی موم کی ناک اور نرم چارہ نہ پائے انہیں جب بھی اس سے سابقہ پیش آئے ان پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ مر سکتا ہے مگر کسی قیمت پر بک نہیں سکتا اور کسی دباؤ سے دب نہیں سکتا جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے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 غالب رہنے والی ہے منولا تت الین تفین کم ہو جائب نلوین اتل می الل ن او طول کی تابہ ننگقوم بلی کو مل کو فرو او ان ک تم مؤنی لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارر پیشرو اہلے کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذااق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے۔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 تو وہ اس کا مزاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں یعنی آزان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں تمسخر کے لیے اس کے الفاظ بدلتے اور مسخ کرتے ہیں اور اس پر آوازیں کستے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے قل یا ع انہی ام ذیل علئی نم اون ذیل مل کو بلو ان کمف سکو ان سے کہو اے کتاب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 موبت نملہ نا بال جان ملکی رد ولخ ن وَعَبَدَ آد واضل عن پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے وہ جن پر خدا نے لانت کی جن پر اس کا عذاب ٹوٹا جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے جنہوں نے تاغوت کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سباؤ سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ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 لَوْ لَا يَمْهَا هُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا کیوں ان کے علماء اور مشایخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں و کامو لوئنو بھالو بلیہ دہ سو پتنی فی کئی ول ذی دن کسی یو یا نو وین بینت ال بگو ملتی بم کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَقْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں عربی محاورے کے مطابق کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخیل ہے اتا اور بخشش سے اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے باندھے گئے ان کے ہاتھ یعنی بخل میں یہ خود مبتلا ہیں دنیا میں اپنے بخل اور اپنی تنگدلی کے لیے ضرب المثل بن چکے ہیں اور لانت پڑی ان پر اس سب بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے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 یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات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 ولو اکام رات جیل جیل ربیم لکلو موک تی ارجولیم م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 لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے منولا تتین تخین کم ہوم مین اللہ ات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 ع ان ضلئی ام ضل مبلو انف سکو ان سے کہو اے اہل کتاب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 مص ماہوں بیل جان ملکی رت و نی رو وَعَبَدَ پاؤ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 بھی تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں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 و کامویم وی نو بھکال بلیہ دہ سوتھنی فیف یو ضید م میروک نوفر قین بیناد بغلیا ب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 ولو أنهم أقاموا والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم مت من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة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 لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے ذیل علئی کمرک و علم تفالف اللہ الناس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 ہرگز نہ دکھائے گا کلیہ للکی تلستی حتى ہتھی مترا تل جیل ول کم مب کم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 آمنوا والذين هادوا من آمن یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے مسلمان ہو یا یہودی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 نقد اخد پبنی اسل رسو کل مج اہم رسو بملت ہوم فری پن چل بو فری پو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 ش بل پ پا ہو جم النَّارُ وم واحل مِنْ م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 فروین کالو ان سلی سو سل ول ہوتا ہوں کو لو نل یا سنوین کفرو ملی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 کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں ہے مسیح کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا تھا تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھا ظاہر ہے کہ جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا جس کا شجرائے نصب تک موجود ہے جو انسانی جسم رکھتا تھا جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیود سے مقید اور ان تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لیے مخصوص ہیں جو سوتا تھا کھاتا تھا گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا حتیٰ کہ جسے عیسائیوں کے اپنے بیان کے مطابق شیطان کے ذریعے سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا اس کے متعلق کون معقول انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ خود خدا ہے یا خدائی میں خدا کا شریک و صحیم ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لانت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے فعلو لبئس ما كانوا انہوں نے ایک دوسرے کو برے افال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا ہر قوم کا بگاڑ ابتدان چند افراد سے شروع ہوتا ہے اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے تو رائے عام ان بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے اور قوم حیثیت مجموعی بگڑنے نہیں پاتی لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں تساہل شروع کر دیتی ہے اور غلط کار لوگوں کو ملامت کرنے کے بجائے انہیں سوسائٹی میں غلطکاری کے لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک محدود تھی پوری قوم میں پھیل کر رہتی ہے یہی چیز تھی جو آخر کار بنی اسرائیل کے بگاڑ کی معجب ہوئی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروں لبئس ما قدمت لہم انفسهم انسخط الله علیہم وبالعذاب ہم خالدوں آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے اللہ ان پر غضب ناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤمنونَ بِاللَّهِ نبی نبیلئی مت خدو اولیا اولا کم نکسی ام ہم فون اگر فی الواقعی یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے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 یہود اور مشرقین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک کو دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے جز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے وہ من, من الحق۔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 ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں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 جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹ لایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں ترمو ان لکمل لا انب المختین اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی راہبوں ہندو جوگیوں بدھ مذہب کے بھکشوؤں اور اشراقی متصوفین کی طرح رہبانیت اور قطع و ذات کا طریقہ اختیار نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو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 جس پر تم ایمان لائے ہو لو آخم آئی مانی کم کیما بما مل ایمان سک رت مشرتی مسین مین او سی متو نہلی کم او تحرير فمن لم يجد ملد ثلاثة ائلی ذلك عئی منی اذا حلفتم ہر وحفو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 یا ایها امنو آمنوا انما الخمر رو سوا موز رجس من عمل سو فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے دو حکم آ چکے تھے جو سورہ بقرہ آئے دو سو انیس اور سورہ نسا آئے تینتالیس میں گزر چکے ہیں اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالی کو شراب سخت ناپسند ہے بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے لہذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں چنانچہ اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی میوری دش پانوت ول ويصدكم عن ذكر الله وعن سو فهل سل تم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 اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لیبعونکم اللہ بشیئن من الصید تنالو ایدیکم تنالو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 یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے پھر جس نے اس تنبیح کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے یا وت ہو جتل محکمہ آدل کمیا ہدیمال اوک پکین او عدل ذلك گالی ليذوق وبال گل عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله آزی زوں زم اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو شکار خا آدمی خود کرے یا کسی دوسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے دونوں باتیں حالت احرام میں منع ہیں نیز اگر محرم کی خاطر شکار مارا گیا ہو تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے البتہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا ہو اور پھر وہ اس میں سے محرم کو بھی توفتاً کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے اس حکم عام سے موزی جانور مستثنا ہیں سانپ بچو، بابلا کتا اور ایسے دوسرے جانور جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے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 اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلا لے گا اللہ سب پر غالب ہے اور بدلا لینے کی طاقت رکھتا ہے احل وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جہاں تم ٹھیرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زادے راہ بھی بنا سکتے ہو البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے پس بجو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا جعل اللہ الكعبت البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذَلِكَ لْتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور ماہِ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی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 خوبیسو کو جب کا کسو تل خبی اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے خواہ ناپاک کی بہتاط تمہیں کتنا ہی فریفتا کرنے والی ہو یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر بین انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے ظاہر بین کی نظر میں سو روپے با مقابلہ پانچ روپے لازمن زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ وہ سو ہیں اور یہ پانچ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ سو روپے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 واللہ غفور حلیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے بعض لوگ عجیب عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے جن کی نہ دین کے کسی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ دنیا ہی کے کسی معاملے میں اس پر یہ تمبی فرمائی گئی ہے لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو پھر وہ تم پر کھول دی جائیں گی اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا وہ درگزر کرنے والا برد بار ہے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 مجال اللہ بہیرتی ولا ولا ولا اللہ, اللہ نے نہ کوئی بہرہ مقرر کیا ہے نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام یہ اہلِ عرب کے تواہمات کا ذکر ہے بہیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہوا ہو جاہلیت کے زمانے میں اہلِ عرب اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا نہ اس کا دودھ پیا جاتا اور نہ ہی اس کا اون اتارا جاتا اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گاٹ سے چاہے پانی پیے سائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ پنیہ کر دیا گیا ہو نیز جس اونٹنی نے دس مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا وسیلہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے رکھ لیا جاتا تھا لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبا کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا نام وسیلہ تھا حام اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے دس بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تحمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہودین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 اور فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے اور فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے لیکن اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اُلوین امن ہوں بینک اہ دین سوتی اثنان ودل عدل آدل كم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله سمانی بل تم لری بھی سمن کیا نل نک تم دل نک تم دین اللہ سنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو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 پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے ایوز شہادت بیچنے والے نہیں ہیں اور خواہ کوئی ہمارا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا کے واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ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 تو بشہد علا وجہ او ی او یوفو الد ای منوئی منی و تس میں او اللہ دل اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے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 قالوا لا علم لنا انك انت علام جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا یعنی قیامت کے دن رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کی طرف جو دعوت تم نے دنیا کو دی تھی اس کا کیا جواب دنیا نے تمہیں دیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں اِذ قال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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا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 اور جب میں نے کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں چونکہ ہواریوں کا ذکر آ گیا تھا اس لیے سلسلہ کلام کو توڑ کر جملہ معترضہ کے طور پر یہاں ہواریوں ہی کے متعلق ایک اور واقع کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مسیح سے براہ راست جن شاگردوں نے تعلیم پائی تھی وہ مسیح کو ایک انسان اور محض ایک بندہ سمجھتے تھے اور ان کے وہم و گمان میں بھی اپنے مرشد کے خدا یا شریک خدا یا فرزندے خدا ہونے کا تصور نہ تھا نیز یہ کہ مسیح نے خود بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک بندہ بے اختیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا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 أن شہدی انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان کا کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں لو مرو یم مروب نئی نم تم مین سم اٹ کو لکون اولی نو آخری نو آیتم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 ان مز لکھا کم سین واض س انضیب آد بل واض مِنَ م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 سیتونی مونیل کل شبح نم کلی ان کو مل سلی بک ان کو تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَن تَعَلَّامُ الْغُيُوبِ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ صرف مسیح اور روح القدس ہی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مسیح کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو بھی ایک مستقل معبود بنا ڈالا مسیح علیہ السلام کے بعد ابتدائی تین سو برس تک عیسائی دنیا اس تخیل سے بالکل آشنا تھی تیسری صدی عیسوی کے آخری دور میں سکندری کے بعض علماء دینیات نے پہلی مرتبہ حضرت مریم کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ مریم پرستی کلیسا میں پھیلتی چلی گئی تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا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 شہید میں نے ان سے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بلایا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں